بسم اللہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ان سر پر دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جو ہاتھ اٹھتے ہیں تلموری پھر پتھروں پر نال مار کر آگ نکالتے ہیں تلموری روتی پھر, پھر صبح کو چھاپا مارتے ہیں پھر اس میں گرد اٹھاتے ہیں پھر اس وقت دشمن کی فوج میں جا گھستے ہیں ان لکنود کہ انسان اپنے پروردگار کا احسان ناشناس اور نہ شکرا ہے نکل شہید <لَشَهِيد> اور وہ اس سے آگاہ بھی ہے وَإنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيد وہ تو مال کی سخت محبت کرنے والا ہے أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا مَا فِي الْقُبُورِ کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا کہ جو مردے قبروں میں ہیں وہ باہر نکال لیے جائیں گے فِي اور جو بھید دلوں میں ہیں وہ ظاہر کر دیے جائیں گے إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ ہوں میں بے شک ان کا پروردگار اس روز ان سے خوب واقف ہوگا